صلی اللہ <سؤال> عمرہ السلام <سؤال> علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کرتے ہیں ہمارے سلسلہ درست کتاب دعوت شریف میں سے اوراد حمشاہ پڑھنے میں ہے اور اوراد حمشاہ کا درخت نمبر چوبیس ہے اور مجموعی طور پر جو ہے دعوت شریف کا درخت نمبر نائنٹی سیون ہے ستانوے نمبر ہے اور آج حمشہ میں سے جو ہے اس پیراگراف پہ پہنچا ہوا ہے کہ حضون اللہ نیم الوکیل و نیم المولا و نیم النصیر تو حضور اللّہ و نیم کا جو مختصر جملے کے کلاوروں کو توسیع دیا تھا حضون اللہ کے بارے میں کہ اللہ علیہ کافی اور بہترین وکیل ہے آج کے حضرت میں جو ہے وہ نیم المولا و نیم النصیر کے بارے میں تھوڑا توسیع دے دوں گا ہاں تو آپ کو بتا دیجیے کی درخت میں کہ نیما کا معنی عربی زبان میں مت اکیلے آتا ہے اس کا معنی ہے کیا ہی اچھا کتنا خوب کتنا بہتر ان معنی میں استعمال ہوتے ہیں نعمہ کیا خوب کتنا ہی اچھا بہت اچھا ان معنی میں آتا ہے تو نیم المولا یعنی اللہ کتنا ہی اچھا مولا ہے کیا خوب مولا ہے وہ نیم اور کیا خوب نسیر ہے مددگار ہے ان معنی میں آ جاتا ہے تو نیم ال مولا جو ہے نیم کے معنیٰ آپ کو واضح ہو گیا نیما کیا خوب کتنا ہی اچھا بہت اچھا اس کو پھیلے مذاح بولتے ہیں عربی اصلاح میں گرامر کتابوں میں تو مولا کے لحفظ جو اس کے تھوڑا سا لفظ کی تاخیر کریں تو یہ اس کے عاصل جو مادہ جو ہے یہ واؤلام یاسل ہیں یہ الودلی اس کے معنی قرب اور دونوں کے معنی میں ولی اسی لحفظ سے اللہ کے قریب ترین بندہ اور مولا جب اس سے بناتے ہیں ہاں جی تو ولی قر کے معنی میں تولل امر طول معنی ہر وہ شاعد جو کسی کے کسی بھی کام کی ذمہ داری اٹھائے کل من ولی امر واحد ہر شاعد جو کسی دوسرے کی کسی کام کی ذمہ داری اٹھائے اس وقت عرب بولتے ہیں فہو ولی پس یہ اس کا ولی یعنی سرپرست سے مددگار ہے اس کا دوست ہے ان معنی میں آتا ہے تو مولا کے لغات لغاتی کتابوں میں لکھا ہے مولا کا جو ہے موتک آزاد کرنے والی شعد اگر کوئی آخر کسی غلام کو آزاد کرے تو اس آخر کو کا بولتے ہیں موتک اس کے بھی مولا بولتے ہیں اور وہ غلام جس کو آزاد کیا گیا اس کو بھی مولا بولتے ہیں موتق اس کو بھی مولا بولتے ہیں اور مولا کے معنی ناصر مددگار کے معنی میں بھی اور اسی طرح جو ہے چاچا ذات چاچا کے بیٹے کو یعنی بھتیجے کو بھی عرب مولا بولتے ہیں ہاں جی اور ہمسائے کو بولتے ہیں حلیف ہم پیمان ہاں جی جب دو شاخ ایک دوسرے کی مدد کے لیے کھاتے ہیں تو عرب ان دونوں ایک دوسرے کو مولا بولتے ہیں حلیف تو یہاں پر جو ہے اس موقع پر جو ہے یہاں پر جو ہے سعض اللہ نے مولا میں جو ہے مانا کیا ہے مونا مولا یعنی ال سرپرستی کرنے کے معنی میں ہاں جی اور ذمہ داری لینے معنی میں اور مددگار کے معنی میں یہاں پر یہ معنی زیادہ مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی بہترین سرپرستی کرنے والا ہے اپنے بندوں کی اور بہترین ان کے کاموں کی ذمہ داری اٹھانے والا ایسا نہیں ہے ہم لوگ جب کسی ذمہ داری میں بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں مشکل ہو آپ نے چھوڑ دیتے ہیں نہیں کر سکا تو چھوڑ دیتے ہیں اللہ ایسا نہیں ہے نئی مل ہے بہترین سرپرستی کرنے والا بہترین مدد کرنے والا بہترین نگاہ بانی کرنے والا بہترین ذمہ داری اٹھانے والا جب ذمہ داری اٹھاتے ہیں تو بہترین ترقی سے اٹھاتے ہیں آقا کا معنی جو ہے لغت کی ایک کتاب میں جو ہے یہ آقا کے معنیٰ لکھا ہے مولا اللہ ہمارا بھی ہے مالک کا معنیٰ لکھا ہمارا مالک بھی ہے محافظ حفاظت کرنے والا یہ سرپرس کے معنی میں آیا ہے دوست اور ساتھی کے معنی میں آیا ہاں تو یہ معنی بھی جو ہے کے بارے میں جب ہم اللہ تعالیٰ کو بولتے ہیں اللہ میرا مولا ہیں تو ان میں سے جو ہے اللہ میرا آقا ہے یہ معنی صحیح ہے اللہ میرا مالک ہے سرپرس ہے محافظ ہے یہ سارے معنی جو ہے یہاں پر مناسب ہے اللہ تو اللہ سے چونکہ اللہ میں یہ تاریخ چیزیں اللہ میرا آقا بھی ہے اللہ ہمارا مددگار بھی ہے ہمارا مالک بھی ہے ہمارے حفاظت کرنے والی ذات ہے ہمارے سرپرستی کرنے والی ذات ہے اور اور ہمارے ساتھی بھی ہے یعنی ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے اللہ تعالی قرآن فل فرماتے ان ناولیات خوب جاتے دنیا و فی الحالات بندہ ہم دنیا میں بھی تیری سرپرستی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی تیرے سرپرستی کرتے ہیں دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھ ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہم تمہارے ساتھ ہیں تو اس لیے ساتھی کے معنی کیا وہ بھی صحیح بنتا ہے دوست اللہ سے بڑھ کر اس میں انسان کا چاہنے والا کوئی نہیں دوست کے بنے چاہنے والا تو اللہ سے بڑھ کر انسان کے چاہنے والا اس کائنات کے اندر کوئی اور موجود نہیں ہو سکتا اور نہیں ہے تو اس لحاظ سے اللہ کو مولا کہنا صحیح ہے تو بس جو ہے اللہ تعالیٰ نہیں من یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا ہی اچھا سرپرست ہے کیا ہی اچھا مالک اور آقا ہے کیا ہی اچھا محافظ ہے ساری دنیا سو جاتے ہیں تو وہ اللہ آپ کے حفاظت کرتے ہیں آپ غافل سویا ہو اللہ آپ کے حفاظت کرتے ہیں ہاں جی آپ کو ہر آباد سمے وزیز آپ کی حفاظت کرتے ہیں جبکہ کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. آپ سویا ہوئے آپ غافل لے. آپ غاللت کے شکار ہیں کیونکہ وہ اللہ ایسی ذات ہے جو اللہ تعالیٰ سنت تو اللہ نمنہ اس کو اون آتے نہ نیند آتے وہ اپنی بندوں کی ہر طرح سے اور ہمیشہ ان کے معاف سے ان کے سرپرست سے ان کے مالک ہیں ان کی نگاہ فرماتا ہے اس لیے اللہ کے بارے میں فرمایا نیم المولا وہ کیا ہی اچھا سرپرست ہے کیا ہی بہترین مالک اور آقا ہے اور مددگار و محافظ ہے وہ نصیر نیم المولا و نیمن نصیر کیا ہی اچھا نصیر نثر عربی زبان لفظ نثر ان شروع سے ہے مدد کرنے کے معنی میں تو نصیر جو ہے مددگار کے معنی میں اللہ تعالیٰ جو دن نیمنصیر اللہ کیا ہی بہترین مددگار ہے کیا ہی اچھا مددگار ہے تو یہ نصیر کا روجہ صفت مشبہ یعنی اللہ تعالی جب مدد کرتا ہے تو ہمارے طرف ایک دفعہ کر کے پھر پیچھے نہیں آتا اس کو ہم کبھی کبھار کہتے ہیں ایک دفعہ خیال کے ناصر کے معنی میں آتا ہے اس کا ناصر ہے نصیر کے معنی صفت مشربہ یعنی ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ, ہمیشہ اپنے محلوق ان بدنوں کی مدد کرنے والا ہاں جی یہ ایک دفعہ کر کے پیچھے آنے والی ذات نہیں ہے نصیر یعنی ہمیشہ ہمیشہ, ہمیشہ اپنے بدنوں کی مدد کرنے والا ہاں جی اس معنی میں تسلسول تسلسل اور دواؤں کے معنی اس منصیر کے معنیٰ پایا جاتا ہے مدد فرماتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ مدد فرماتا ہے جی تو یہ نصیر کے معنی میں تو یہ دو مبارک جو تو نیم المولا و نیم النصیر اللہ تعالیٰ مطلب یہ وہ اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تو کتنا ہی بہترین اپنے بندوں کا سر ہے آقا ہے مالک ہے محافظ ہے دو ہے اور یہ اللہ تو کتنا بہترین مددگار ہے اپنے بندوں کا نیمنصیر کتنا بہترین مددگار ہے قرآن باغ میں اللہ تعالی نے بہت سی جگہوں پر اللہ نے اپنے مولاح اور نصیر ہونے کے بارے میں آیات ہمیں بیان فرمایا ہے اور کہا کہ اس بات پر تمہیں ایمان رکھنا چاہیے تمہارا مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہی تمہارا بہترین مولا ہے اور بہترین مددگار ہے لہذا بندے کو چاہے ہمیشہ اسی کے درگاہ میں جھکا ہے پرانے حتی سرا انفلا نمبر چالیس میں اللہ فرماتی فین تولو اے میر حبیب اگر یہ کو رخ پھیلے فعالم جان لو ان اللہ مولاکم کو بے شک اللہ تعالیٰ اے میر حبیب تم مسلمانوں کا تم مومنوں کا مولا ہے سرپرست نگاہ بان ہے معافی سے نیم المولا ون سے اور وہ کیا ہی اچھا بہترین سرپرست و نگاہ اور دوست ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے کتنا بہترین مددگار ہے اس طرح سرحا شہد نمبر سیونٹی ایٹ میں اللہ فرماتے ہیں ستاسی میں واطسم و بلا اے منو اللہ کو مضبوطی سے تھامو ہوا مولا کو وہی تمہارا مولا ہے وہی تمہارا سرپرست آقا ہے مالک ہے فنی من مولا ونی اور وہ کیا ہیں بہترین تمہارا سرپرست اور مولا ہے اور کیا ہیں بہترین مددگار ہے ہاں جی تو اس میں اللہ نے فرمایا ہمیں کہ اس کے اللہ کو تھامو اس کو اللہ کے ولایت کو تھامو تو تمہارا بہترین مولا ہے ایسا سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نمبر گیارہ فرماتے ہیں ضال کا مولا اللہ دین و یہی وہ اللہ جو مومنوں کا ولی ہے سرپرست سے مولا ہے آقا ہے مالک ہے اور عمران ایک سو پچاس فرماتے ہیں بال اللہ مولاکم بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے وہ اخیر الناسن اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے اسی طرح جو ہے ہمارے صبح کے قنوط میں سر بقرائے نمبر دو سو چھیاسی اللہ تو ہم سے درگذر فرما وقف النامِ وح دے ورحم نام پر ورما اخرم کیا فرما دے انتا مولانا اے اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے تو ہی ہمارا سرپرست ہے تو ہمارا محاوثر نگاہ وار ہے تو ہی ہمارا مالک اور آقا ہے یہ سارے مولا کے معنی میں لیاض فنسر عال القومل کا کافر قوموں کے مقابلے میں تو ہماری مدد فرما تو اس میں وہی نصیر کا معنی بھی ہے مولا کے معنیٰ ہے اس طرح سورہ توبہ نمبر اکیس اکاون میں ہے اللہ رحمت قل میرا باقی تو عمومنوں سے اللہ یوسی وَََََََََََ اللّ ماكطب اللہ, اللہ ہوا مولانا كہ تو ہميں كوئى دكھ دو تكليف پریشانيں يا جنگوں ميں شكاس يا فتح شکاس ہمیں نہیں نہيں پہنچتى ہرگس نہیں پہنچ اللہ مغر جو لکھ لیا اللہ نے اللہ نے وہ مو مولّا ماکہ اللہ نے مگر وہ جو اللہ نے ہمارے مقدر فرمایا آزمائش کے طور پر امتحان کے طور پر ہوا مولانا کیونکہ وہی ہمارا آقا ہے وہی ہمارا مولا ہے وہی ہمارا سرپرس ہے وہی ہمارا چاہنے والا ہے ہاں جی اسی طرح چڑ تحریم میں فرماتے ہیں بھائی اللہ هُوَ مولا بے شک اللہ تعالیٰ ہی اس کا اس کا کہ زمین کی تو اشارہ جو ہے رسول اللہ کی طرف ہے بے اللہ تعالیٰ ہی اس عظیم حسی کا مولا ہے سرپرست ہے آقا ہے مالک ہے اور جبریل بھی آپ کا مولا ہے وسالی المومنین اور تمام مدد مومنین بھی آپ کا مولا تھا یہاں پر جبریل اور مومنین مولا ہے کے معنیٰ مددگار کے معنی میں یہاں پر ہاں جی مددگار اور محب کے معنی میں جب اللہ مولا ہے وہ تو سرپرس کے معنی میں محافظ اور نگاہوان کے معنی میں چونکہ مولا کے کئی معنی نے موقع محل سے معنی میں تبدیلیاں جاتی ہیں سسر عنابر باسٹھ میں اللہ مرود دو اللہ پھر ان سب کو پلٹاؤ کل کام کوکم ہوگا اللہ کی طرح جو کہ مولا ہوں حق جو کہ ان کا برحق مولا ہے سورہ یوسف میں عضرت یوسف کی دعا میں آتا ہے فاطر السماوات والا اے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے والے انتبلی دنیا والا تو میرا مولا ہے تو میرا ولی اور سرپرست مالک آقا ہے دنیا میں بھی اور آحرت میں بھی طوف نے مسلمان یہ اللہ مجھے مسلمان کی مودے والد نے بھی سوالین اور نیک کاروں کے ساتھ مجھے ملح فرمایا تو حذین کرامی ان تمام آیتوں سے ہمیں واضح طور پر اللہ نے فرمایا کہ میں ہی بہترین مددگار ہوں میں نیم المولا اور نیمنصر میری ان کو واضح کرنے کا بین مطلب یہ تھا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ نے یہ جو ہمارا دعا کے حصہ نیم المولا و نیمنصر یہ قرآن آیت ہے حضین کرامی ع میں بار بار بتاؤں ہماری دعائیں یہ دعا بھی ہمارا خطاب ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ میں اللہ جس کے لیے میں سجود ہوتا ہوں وہ کیسا اللہ وہ نیم المولٰ ہے وہ کیا ہی اچھا مددگار سرپرست محافظ ہے وہ نیمنشیر اور کیا ہی بہترین مددگار ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے بندوں کے لیے بہترین سرپرستی کرنے والے مددگار اور محافظ کے اگر واقعیت کو اگر قرآن پاک میں دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ جو یکن اپنے بندوں کے لیے ہر مشکل میں بہترین مددگار اور نیم المولان منصیر ہونے کے لیے ہیں ان قرآن آیات کے علاوہ انبیاء علیہ السلام کے لیے اہم مشکلات میں ان کے دشمنے کے مقابلہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور سرپرستی کے واقعات ہیں بہت زیادہ ہیں سرسری دہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جانا میں وہاں ہمیں معلوم ہوتا اللہ ہے اللہ نعم المولۂ و نِمنصرے پوری اس وقت جو ہے ظالم بادشاہ نمرود ہے جو خدائی دعویٰ کر اس حد تک اس کے اندر تک بلایا ہوا ہے ہاں جی ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا ان کے پاس جب مکالمہ ہو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو انہوں نے کہا بھائی تم لو اپنے معبود کی مدد کرو ہاں جو اور ابراہیم کو آگ بھی پھینک دو جلا دو تو انہوں نے کیا کیا ایک بہت بڑے صحرا میں پتہ نے کتنے ہزاروں ٹن لکڑی جمع کیا اللہ کے کی صح بندے کا اللہ کے نبی اللہ کو جلانے کے لیے ہاں اساغ میں پھینکنے کے لیے تو وہ مکر و مکر اللہ و اللہ و خیر الماخری انہوں نے اپنا چال چلا اللہ نے اپنے تنظیم فرمایا آگ چلایا منجی نے آگ جو اتنی شولے اٹھے آسمانوں کو پہنچے اس علاقے سے پرندے جو گڑتے تھے ان کے پر جل کے نیچے گر جاتے تھے جی لیکن جو ہے اس آگ میں ابراہیم انہوں نے منجی نے کے ذریعے سے پھینکا تو اللہ نے کہہ دیکھو المولا علما اللہ ونسی اسی کو بولتے ہیں میں کیا ہی بہترین مددگار اور سرپرہ صلّہ ہے اس کی مدد پہنچتے ہیں آگ کو حکم کرتے ہیں دنیا کے کس طاقت میں کس طاقت میں کہ جلانے والے آنکھ کو خاموش کریں صرف ایک حکم سے نہیں جلا بول انہوں نے آگ میں پھینکا اللہ نے آنکھ کو حکم دیا نہ رکھو نہیں بندھن اے آنکھ تو ٹھنڈا ہو جا وہ سلامت اعلیٰ ابراہیم اور ابراہیم کو سلامت رکھو اور نیمال ال مولانا نعم النصیر والی جات بہترین سرپرست محافظ مالک اللہ اور بہترین مددگار اللہ نے کیا کہ آنکھ کو گلدار بنا دے ابراہیم بالنصر آنکھ ٹھنڈا ہو گیا ابراہیم سلامتی کا ذرا بن گیا آنکھ گلدار بنے جنگ اسی کو بولتے ہیں نیم المول و نعم النصیر ہاں جی فرعون حاطم علیہ السلام اور آپ کی قوم کو جو ہے قتل کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے راتوں رات موسا اور ان کے قوم کو نکالنے کا سازش بنایا اللہ نے موسا اور ان کو فرمایا مسا راتوں رات اپنے قوم کو شعر سے نکالو ہاں جی اب بے قوم کی بات کچھ بھی نہیں تھا خالی ہاتھ تھا ہنگامی طور پر گھروں سے نکالا اور آپ نے لے, لے چلا آگے دریا نیل کے کنارے پہنچا اب دریا نیل کنارے پہنچا تو آگے سے فرون اپنے پوری لاؤ لشکر کے ساتھ پوری اسلحہ کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ آ رہے کے ساتھ چونکہ ہاتھوں میں لاٹھی بھی نہیں ہاں جی اس مقابلہ کرنے دریا نیل سامنے ہے اب اس دریا میں سے کراس کرنے کی کے لیے موسیٰ کے ساتھیوں کے پاس نہ کشتی ہے ہاں جی اور نہ جو ہے وہاں کو ایک پل ہے تو موسا کے ساتھی جو ہے وہاں پر دریا کی کام آگے سے جو پھر ان کو آتے دیکھا تو سب چیخ اٹھا یا موسا ان اللامد رکھوں قرآن کے آئے تھے الموسا ہم ہلاک ہو گئے ہم تباہ ہو گئے ہم برباد ہو گئے ہاں اب تو پھر انہیں قوم کے ہاتھوں میں ہم, ہم دریا میں چھلنا لگیں تو بھی مر جائیں گے باہر رہیں گے تو بھی مر جائیں گے موسیٰ نے کہا میرے بار. ساتھیو جما میرے قوم تم تم پریشان نہ ہونا میرا اللہ رہنمائی فرمائے گا آخر جم فرونی قوم نزدیک ہو گیا تو اللہ نے سکم جہ مسا دریا پہ آساں مارو تو دریا پانی کے صفا دیے تھے چلنا اس کے پانی رک جاتے ہیں اور اتنے زیادہ جو وہ دریا میں بالانگ گلی بن جاتے اور ہر گلی بالکل خوش ہو گئی اس کے ان کے پاؤں کو پانی چھوا تک نہیں اور ہنتے مسا کے قوم اس دریا سے کراس ہو گیا اور فرونی قوم اس میں غرق ہو گیا یہ ہے جانے گرامی دشمن کو اللہ تعالیٰ کیسے نابود کیا بہترین مددگار ہونے کی وجہ سے اور دوستوں کو کیسے نجات دلایا اس طرح فرون عتم مصاحف کو شہید کرنے کے لیے کیا کیا نے کیا بچپن ہی میں موسیٰ دنیا میں نہیں آنی پھر انہیں کم از لیتے ہیں دو لاکھ بنی ہزار کے بچوں کو قتل کیا لیکن اللہ نے اسی اور اسی ہی موسیٰ سے ڈر کے یہ سب کیا تھا اس، اسے بچے کیا نہیں جو اس کی حکومت کو نقصان پہنچا گا لیکن اللہ و نعم الملا و ہے اس نے پھر موسیٰ کو فیرون کا اپنا بیٹا بنا کے رکھے اس کے گھر میں پالا اور اس کی حکومت وہ تباہ مرباد کرتے تو یہ ہے گرامی گرام نیم ملمولہ و نمنصیر ایسا جنگ بدر میں مسلمان تین سو تیرہ سے بے سر سامان تھے کفار کے بعد جو ہے ایک ہزار مصلح لشکر تھے لیکن اللہ نے کیسا مدد کی زین گرامی تین سو تیرہ کو ایک ہزار مسلح لشکر پہ غلبہ دے دیا اور ان کو بری طرح شکست ہو گیا ہاں جی تو یہ ہے نیم ملمولہ و نیم النصیر کے مواد تو مجھے امید ہے ازن کرم ان دعاؤں پر ہمارا پورا پورا ایمان کے ساتھ عقیدت کے ساتھ ہم ان دعاؤں کو پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے مقدس کلمات کو دعا کے طور پر پڑھیں اور اللہ ہی سے ہر مشکل میں ہر پریشانی میں مدد مانگیں اور اللہ ہی کی سرپرستی کو اللہ سے دعا کریں آج کے دس یہ پر دعا کریں